اللہ خیرا امید ہے ان شاء اللہ آپ تمام بخریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماج فرما رہے ہوں گے وائس اگر اوکے ہے تو بتا دیں جی جگہ تم اللہ خیرہ اللہ کا حالت خزر و کرم سے ان شاء اللہ اللہ آج نویں سپاہی کا ہو جائے گا تعالیٰ آیت نمبر ستائیس سولہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں يا أيها الذين آمنوا لا تقول الله ورسوله تقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم إن الله وغلاه ستدول الصدون على يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبُّوا عَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليه يا ربي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ خینا و مولانا شریف کی اٹھائیس خدا بندی ہے یا ترجمۂ کنظر ایمان اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیالت انما و علمکم و اولادم فتنا ون اجرم اویم اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب ستنا ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے ان آیات کے متعلق چند روایات ہیں شال نظور کی ایک روایت یہ کہ ایک, ایک انصاری حضرت ہارون ابن ممتد جو بنی اور اتنے مالک قبیلہ سے تھے ان کی کنیکت ابو ربابہ کی ان کا گھر بال بچے یہود مدینہ بنی قریضہ کے محلے میں رہتے تھے غذبۂ خندق کے بعد حضور علیہ السلام نے بنی قریضہ کا اکیس دن محاصرہ رکھا اور وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے بنی نذیر کی طرح حضور سے صلح کرنا چاہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور فرمایا اگر چاہے دن محاذ کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم بنا دو انہوں نے کہا کہ ابو البابا کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے ہم ان سے مشورہ کر لیں چنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون ابن منصف جو کہ ابو البابا کے نام سے جانے جاتے تھے ابھی اللہ کا اعلان ہو ان کو بنی فریضہ کے پاس بھیجا انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم ساٹھ دن و کو حکم بنا دیں تو اے ابو ڈباب آپ بتائیں کہ وہ ہمارے متعلق کیا فیصلہ کریں گے تمہارا کیا خیال ہے تو ابو لوبابا نے اپنی حلق پر اپنی انگلی دے دی یعنی تم سب کے فصل کا فیصلہ ہوگا انہیں اپنے بال بچوں گھر بار کی فکر کی کہ وہی پرہیزہ انہیں پریشان نہ کریں مگر اشارہ کرتے ہی خیال آیا کہ میں نے اللہ رسول کی خیال کر دی کہ ان کا راز گزار کر دیا مسجد نبوی میں آئے اور ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور بولے اب مجھے حضور کھولیں گے تو کھلوں گا ورنہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا میں نے بڑا قصول کیا ہے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ عاد کیا گیا میرے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابا میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی معافی کی دعا کر دیتا اب وہ براہ راست رب کے پاس حاضر ہو گئے اب وہاں کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تو ابو لباب سات دن بھوکے پیاسے بندے رہے حتہ سے خشی آ گئی تب ان کی توبہ قبول ہوئی لوگوں نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی اب تم اپنے آپ کو کھول لو وہ بولے ہرگز نہیں بلکہ مجھے حضور علیہ السلات اپنے ہاتھ سے کھولیں گے تو میں کھولوں گا تب حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اب اس سکون کو اس طبانۂ توبہ بھی کہتے ہیں اور اس توانائی ابو البابا بھی لوگ وہاں کھڑے ہو کر توبہ کرتے کے نواصل کرتے ہیں اس توبہ قبول ہونے پر حضرت حدود ربابا حضور کی خدمت میں آئے اور بولے کہ مجھ سے گناہ گھر بار مال و مداح کی محبت نے کرایا اچھا میں وہاں کا رہنا سہنا چھوڑتا ہوں اور اپنا سارا مال ٹکرا میں خیرات کرتا ہوں اور ایک روایت یہ ہے کہ بعض زیادہ لوگ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں کوئی اسکین سنتے یا جنگی تدبیریں معلوم کرتے تو محض اپنی سادہ لوکی سے اس کا تذکرہ یا تو یہود مدینہ سے کر دیتے یا منافقین سے اور منافقین یہود کو پہنچا دیتے اب یہ آیات مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئیں تو درج یہ دیا گیا ہے اے وہ لوگوں جو نبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لے چکے اب تم ایمان بچانے کی کوشش کرو چنانچہ تین چیزوں سے بچے رہو ایک تو اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اس کے دیے ہوئے قرآن ریمان ظاہری باطنی اعظادی طاقتیں قوتیں سب تو تمہارا رب کی امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو یہ نعمتیں اس کام میں خرچ کرو جن کے لیے یہ دی گئی ہیں نہ اس کے رسول کی خیانت کرو کہ ان کی سنتیں ان کے راز ان سے کیے ہوئے فائدے سب رسول ان کی سنتیں ان میں خیانت نہ کرو ان کا حق ادا کرو پھر آپس میں ایک دوسرے کی امانتیں ادا کرو ان خیانت نہ کرو مسلمانوں کی جان مال عزت آپ تمہارے ان کی امانتیں انہیں برباد نہ کرو ورنہ جو کچھ ان بھولے بھولے بالے صاحبہ سے سرگرد ہوا ان کے مال و اولاد یاد رکھو کہ تمہارے ہر قسم کے مال اولاد جن کی محبت میں یہ سرکتے ہیں یہ تمہارے دین ایمان کے لیے آپ ستے ہیں کو بچاؤ یا تم تمہارے مالا اور رات اڈا کی طرف سے تمہاری آگ آت... کامیاب رہو مالو اولاد کے مقابل عائشہ صدیقہ تنصیبہ فرماتی ہے ایک بار ایک بچہ حضور وسلم کی خدمت میں لایا گیا اسے بھروسہ دیا اور فرمایا کہ تم بخیر اور کسدی کر دیتے ہو اولاد ان کے حکم فرماتی ہیں کہ حضور کی خدمت میں حضرت یا حسین لائے گئے تو آپ نے انہیں اپنی غور میں لے لیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی رحان ہو مگر تم ہی بزدل بخیر بلکہ جا دل کر دیتے ہو یعنی عموماً ماں باپ تمہاری وجہ سے تنظور اور دیہات سے بزدل ہو جاتے ہیں اور یہی نماز کا دیہان بتاتے ہیں تو دیکھیے بڑے سے بڑے گناہ سے انسان کافر نہیں گناہ گار ہو جاتا ہے جب تک اب ان کا افساس نہ ہو اور خیانت خاص کسی کی اور سخت جرم ہے ان تمام خیانتوں میں اللہ کبارک و تعالیٰ کی خیانت بدترین جرم ہے پھر حضور کی خیانت پھر مومنوں کی خیانت ضروری ہے کہ گناہ ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو حضور کی معرفت رب سے عرض معروف کرے بغیر بادشاہ رب کی بارگاہ میں حاضری خطرناک ہے اس آیت کے شان نظر میں بھی آپ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اگر بیٹھے اگر قبول اٹھاؤ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہم انہیں معاف کر دیتے دیں اللہ رب الفائے ہمیں سچی توبا کی رفیع تھا اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں رو دیے گا جس سے حق کو حاصل سے جدا کرو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ برس فبل والا ہے آیت نمبر 29 ہے دیکھیے پچھلی آیات میں مال اولاد کے فتنے کا ذکر ہوا اب تقبے کے ذکر میں جو اس فتنے سے بچائے گہرا بیماری کے ذکر کے بعد علاج اور دوا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے مومنوں اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کے آفتاؤ پر عمل کرو اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو تو اللہ کا آلہ تم کو تین خصوصی نعمتیں عطا فرما دے گا تمہارے دل میں وہ نور اور جس سے تم دنیا میں بڑے برے کاموں میں یا بڑے برے آدمیوں میں فرق کر لیا کرو گے تمہارا دل تم کو فتوا دے گا کہ یہ کام اچھا ہے اسے کرو یہ کام برا ہے اس سے بچو یا یہ آدمی اچھا ہے اس سے میل ملاپ رکھو یہ برا ہے اس سے دور راگو یاد تم کو ہر میدان میں وہ فتح اور تمہارے دشمنوں کو وہ شکست دے گا جو حق کو باطل میں چھانٹ کر دیا کرے گی تو اس تقریبے کی برکت سے تمہارے سارے گناہ رب مٹا دے گا تم کو پاک کو صاف فرما دے گا اور تمہاری الید چھپالے گا تم کو عزت و عظمت دونوں جہاں میں بخشے گا تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ اللہ کا آنا اپنے یہ بات, وعدے پورے نہ فرمائے وہ بڑے فضل ورم والا ہے وہ تو بغیر استحقاق یا استحکام سے نعمتیں بخشتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے وعدے پورے نہ کرے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی عقیدے کی کرے پھر اعمال درست کرے کہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے احمد کا تعلق بدن سے دل بادشاہ ہے بدن جس کی رعایا بادشاہ درست ہو کر رعایا کو ٹھیک کر لیتا ہے کافر پر نیک اعمال کرنا فرض نہیں برے احمد حرام نہیں کی دونوں چیزیں تقویٰ ہیں اور سقبے کا حکم ایمان کے بعد ہے لہذا اس پر نماز روزہ حج زکت وغیرہ فرض نہیں کیوں کہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو مسلمان ہے اسی پر یہ احکامات شریعہ ہیں وہاں باہر جو قافر ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے دوزر کی آگ میں جلنے والا ہے بعض کچھ نصیب بندے وہ ہیں جنہیں تقوی بلکہ ایمان سے پہلے ہی یہ قرفان ادا ہو جاتا ہے جس سے وہ برے بڑے کاموں کو پہچان لیتے ہیں اللہ اکبر اظہر سے کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے اسلام سے پہلے کبھی شراب دھوئے دنا وغیرہ کے قریب نہ گئے فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ چیزیں بولی ہیں کیوں نہ ہو کہ وہ تو اظہر سے حضور کی خصوصی صحبت کے لیے منتخب ہو چکے تھے اللہ عفت وہ اضر جی کے دن سے روزے نصاب سے یا عیدہ دینا عام کے خطاب سے مشرف ہو چکے تھے سبحان اللہ اور دیکھیے مستقی مومن انسان کی شکل دیکھتے ہی پہچان دیتے ہیں کہ یہ زی ہے یا جنتی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے نقش قدم کو دیکھ کر اس کا جنتی ضوزتی ہونا معلوم کر لیتا ہوں اللہ اکبر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کو منافقین اور حکم کی پہچان نہ ہو حضرت اگر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہو لطب ہی فاروق ہے یعنی اچھے برے کاموں اچھے برے لوگوں میں فرق کرنے والے اس لطب شریف کا یہ آیت مبارکہ بھی ہے علاقت عثمانی میں حضرت سیدنا انس ردی اللہ کا آل حضرت امیر المحدین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے راہ میں کسی ایسے نبیہ عورت پر نگاہ پڑی جب خدمت عالیہ میں پہنچے تو فرمایا کہ بعض حضرات ہمارے یہاں اس میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں جنا کا اثر ہوتا ہے حضرت انت گڑت گئے بولے کہ کیا ابھی وہی بدن ہوئی فرمایا یہ وشی نہیں بلکہ مومن کی فراست ہے میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ ہے قرفان کی تفریح کہ آبادی بار گاہ میں اگر کوئی ایسے آ جاتے لوگ کہ جن کی نظر کسی غیر پر پڑی ہوئی ہوتی تو وہ ان کی نظروں کو دیکھ کر بتا دیتے کہ انہوں نے غلط دیکھا ہے اللہ اللہ اللہ تو جس جی شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عدم کیا ہوگا مجھے رب فرما رہا ہے آئٹ نمبر تین نفروک دی اویخ رو نو ما محبوب یاد کرو جب آخر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں اور اپنا سا م کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے شان نزول میں یہ روایت ہے ادھر مسلمان مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جا بچے اور وہاں یہ فراغت رب کی عبادت کرنے لگے تو کفار مکہ کے دلوں میں شخص کی آگ ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے ستم سے کیوں نکل گئے پھر ایک حج کے موقع پر بارہ انصار مدینہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیت اسلام کی دوسرے سال حج کے موقع پر جو ہے وہ ستر انصار نے بےحد کی جسے بےحد مخبار ہے یہ خبر کپارے مکہ پر لگ گئی تو وہ اور بھی آگ بگوڑا ہو گئے آخر کار یہ لوگ ایک دن سرکار نے قریش پکسی بنکلاب کے گھر جمع ہوئے جو اب دار نغوا بن چکا تھا ان لوگوں میں قطبہ ابن ربیع شیبہ ابن ربع ابو جہل ابو سفیان اے ابن ادی نظر ابن حارث ابو البری ابن حشان زامعہ ابن اسبق حکیم ابن حسان مہیا ابن حجاج انہیا ابن حجاج امیہ بن خلق خصوصی مہمان تھے یہ لوگ بولے کہ اب کیوں کرنا چاہیے محمد کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قابو سے باہر نکلا جا رہا ہے ان کے اثرات دوسرے علاقوں میں پہنچ رہے ہیں ابھی بات یہاں تک ہوئی تھی ایک سفید رش بوڑھا دروازے پر آکڑا ہوا حاضرین نے پوچھا تو کون ہے اور ہماری خصوصی میٹنگ میں کیوں آیا ہے وہ کہنے لگا میں شیرخ نزدی ہوں مجھے تمہارے اس اجتماع کا یہاں آ کر پتا لگا تو میں بھی تم کو اچھا مشورہ دینے آ گیا ہوں تم کے میرے مشوروں سے بہت فائدہ پہنچے گا یہ جی لوگ بولے کہ آپ بھی آ جائیں یہ اصل میں شیطان تھا جو کہ شیر نزدیک کے روپ میں آ گیا تھا تو شع شیخ نزدیک یعنی شیخان بولا کہ اپنے مشورے پیش کرو ابو بختری ابن حشان نے سب سے پہلے یہ کہا کہ مسلمانوں پر سختیاں کر ہم دیکھ چکے کچھ نہ بنا اب ہم کو محمد مصطفیٰ سے لگاؤ کا انتظام کرنا چاہیے میری رائے یہ ہے کہ ان کو ایک گھر میں قید کر کے دروازہ پتھروں سے چن کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ وہاں ہی ہلاک ہو جائے اس پر شیخ نجدی جو کہ اصل میں اکرین صاحب ہوتا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں کیونکہ ان کی قوم بنی ہاشوں ان کو جبرن وہاں سے نکال لیں گے اور مکے میں کھانا جنگی نہ ہو جائے جس سے یہ محمد کو فائدہ پہنچے یہ رائے رد ہو گئی اس کے بعد حشام شام عمر جو قبیلہ بنی عامر سے تھا بولا کہ انہیں ایک امر پر سوال کر کے مکے سے اتنی دور نکال دو کہ پھر وہ مکے کا روح نہ کر سکیں اور ہم کو اس سے نجات ملے تو شیخ نجدی بولا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ وہ کیسے خوشی النسان صاحب تاثیر ہیں اپنی باتوں سے خلق کے دل موہ لیتے ہیں جو ان کی سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے اگر تم نے ان کو مکے سے نکال دیا تو وہ کسی اور جگہ جاؤ اگر وہاں کے لوگوں کو مسلمان کریں گے پھر ان کی مدد سے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تم کو مکے سے نکال دیں گے تم کو اپنی حلافت کی تدگیر کر رہی ہو چنانچہ یہ تدبیر بھی رد کر دی گے پھر ابو جہل اٹھا بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ قریش کے ہر خاندان سے چل بہادر نوجوان تلوار لے کر یکم حضور علیہ السلام پر چوٹ پڑے اور انہیں قتل کر دیں یہ نہ پتا لگے کہ فادر کون ہے کیونکہ سارے قریش کے خاندانوں کے جوان ایک دم حملہ کریں آخر کار بنی حاشم سارے قبیلوں سے لڑنا سکیں گے خون بہار جیت لینے پر راضی ہو جائیں گے ہم قبیلے والے چندہ کر کے رقم ادا کر دیں گے شیخ نجدی جگری بولا یہ رائے سب سے اچھی ہے یہ شخص بہت ہی رائے یعنی اچھا اور ذہین معلوم ہوتا ہے یہ قرار دار پاس ہوئی اور گفارے مکہ کسی عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گھروں کو چلے گئے ادھر حضرت امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اس سارے واقعے کی خبر رب کی طرف سے دے دی اور حضور کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا چنانچہ ایک رات گفارے قریش نے ننگی تلوار لیے حضور کا گھر گھیر لیا میرے آف علیہ السلام نے بہت میلا صدی کے اکبر اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت علی الضیٰ اور اعلیٰ وضحہ بن کریم سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر آج کی رات سو رہو ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بال ٹیسا نہ سکیں گے ابھی قاتل جائیدادوں کی امانتیں میرے پاس ہیں جن کی امانتیں ادا کر کے میرے پاس مدینے آ جانا حضرت علیز خوشی سے راضی ہو گئے اور میرے آقال صلاح واللام سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات کی کرتے ہوئے ان کافلوں کے درمیان سے نکل گئے لیکن کسی کو معلوم نہ چل سکا کہ میرے آکار صلاح والس جو ہیں جب یہ واقع صلاحطلام ان کے درمیان سے نکل گئے ہیں وہ ساری رات ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہے کہ ابھی حضور باہر نکلیں تو ہم کام تمام کر دیں جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے اندر گھر کے چھلانگے مار دی اندر دیکھا تو رنگیل مرتضہ اس طرح نبوفت فرق سو رہے ہیں اور نبی اب علیہ صلاحطلام غیر دولت پر حاضر نہیں ہیں اور میرے آپ صلاح السلام تو اپنے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ازارے اس میں تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے مدینہ احباب کی طرف ایک فرمائی تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ جو ہے جو ہے نازر ہوئی دیکھیے شیبان اگرچہ سارے جہاں پر نظر کا ہے مگر اس ہیڈ کواٹر علاقہ نجد ہے جنہیں وہ نجد میں رہتا ہے یہ اس آیت کی شان حضور سے معلوم ہوا کیونکہ وہ کفار جب دارالدوا میں اس اہم ترین میٹنگ میں شریک تھے تو شیخر نزدی کے روپ میں ابلیس آیا تھا اللہ اکبر قبیرہ اور میرے آک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں سے شیطان کا گروہ یا شیطان کا سینگ نکلے گا سینگ والے جانور کے سارے جسم میں سینگ بھی سخت کر ہوتے ہیں اسی طرح یہ کرن و شیتان خود شیطان سے سخت کر ہے اور وہ تو کہہ چکا کہ میں تیرے بندوں کو نہ ہی بتا گا مگر یہ کرن و شیتان ہمیشہ ان مخلصین کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں وہ مخلف سین سے مایوس ہے یہ لوگ مایوس نہیں سینگ والا جانور جب کسی سے لڑتا ہے تو انہیں کرن و شیتان کو آگے لگاتا ہے انہیں سینگوں کو آگے رکھتا ہے خود پیچھے سے زور لگاتا ہے تو یہی مطلب اس سے متعلق ہے اور اس سے متعلق اور بھی بڑی توسیحات ہیں تمہارا تو شیخ نجد کے روپ میں ابلیس آیا تو معلوم چلا کہ نجد اس کا ہیڈ کوارٹر ہے میرا رب الشاد فرما رہا ہے وَإِذَا اور جب ان پر ہماری آدتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے جب بولے اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا دیکھیے ان دونوں آیتوں کی دو آیتیں ہیں اور آیت شان شانضور الگ الگ ہےت کا شان نزول یہ ہے کہ قبلا و بنی ع تھا نفر ابن شارف جو سلسلہ تجارت فارس و روم وغیرہ جایا کرتا تھا اور وہاں اہل فارغ کو اصفند یار وغیرہ ان کے کسے کہتے سنتے دیکھا کرتا تھا اس نے وہ کسے یاد کی وہاں سے کتاب ایک وغیرہ خرید کر ساتھ لایا پھر اس نے یہود و نسارہ کو سجدے سجود عبادت کرتے دیکھا تو موقع آکر کر سے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ تم کو گاؤں عاد آدھ و سبور کے کسے سناتے ہیں آؤ میں تم کو رستاؤ بند یار کس سے سناؤں وہ تم کو قرآن دکھاتے ہیں دیکھ لو میرے پاس یہ کلیدہ کی کتاب ہے وہ اپنی امت کو رکوق سبو کا حکم دیتے ہیں میں یہود و نصارہ کو یہ کام کرتے دیکھ کر آیا ہوں اگر یہ برحق ہیں تو میں اور یہود و نصارہ بھی برحق ہیں تو اس کی تردید میں یہ پہلی آیتیں حاضر ہوئیں جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ تو نہیں مگر اگلے قصوں میں کے قصے معاد اللہ قرآن کو اس نے یہ کہا تو جب نظر الن حارث نے یہ بتوا تو حضرت سیدنا عثمان اتنے مزعون تعالی عنہ نے اسے کہا کہ بدرتی بدلاؤ سے ڈرو حضور بالکل حق فرماتے ہیں وہ سچ ہیں وہ سچے ہیں ان کا کلام بھی سچا تو نظر بولا کہ میں بھی سچا ہوں اور یہ میرا کلام بھی سچا وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ جہاں کہ کہتا ہوں کہ ملائی کا نباہ العالمی فرشت اللہ کی بیلا کہ الہی اگر قرآن اور حضور کے فرمان سچے ہیں تو مجھ پر اور میری قوم پر مثل قوم روپ کے آسمانی پتھر برسا دے یا قوم صالح یا قومیں گمبود کی طرح کے آزاد بھیج دے اس لیے دعا پر دوسری آیت نازل ہوئی بے جب بولے ہے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا تو کیسے بدبخ لوگ ہے خود اپنے منہ سے مطلب جو ہے وہ عذاب مانگ رہے ہیں تو ان کفار خصوصا نظر ابن حارث کی لٹائی کا حال آپ نے سنا اب ان کے سامنے ظاہر ہے کہ اللہ کی آیات قرآنیات دلاوت کی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان جیسے قصوں کہانی کتابیں وہ سنی ہم کو فارک روم وغیرہ چاہتے رہتے ہیں ایسی کہانیوں سے ہمارے کان بھرے ہوئے ہیں مہا غلہ سن کا مہا قرآن میں کوئی کمال نہیں اگر ہم چاہتے تو اب تک ایسی کتاب ہم بھی بنا لیتے ہیں. ہم نے اب تک چاہا ہی نہیں تو قرآن کو قابل توجہ سمجھا ہی نہیں ایسی کتاب بنائی ہی نہیں کیونکہ یہ کتاب پرانی کہانیوں کا مجموعہ ہے وہ ناول ہے جس میں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو وہ وقت بھی یاد رکھیں جب کفار منگا بولے گی علیہ اگر یہ قرآن کا حق ہے تیری طرف نازل ہوا ہے اور ہم نے اسے مانا نہیں تو ہم پر بھی وہی ادا بھیج دے جو قوموں پر ہے تو دیکھیے قرآن صرف مسلمانوں کو ہی نہ سنایا جائے بلکہ قفار خسمنان دین کو بھی سنایا جائے وہ مانے یا نہ مانے پھر اس میں تبدیل بھی ہے اور کپار پر میں حجت بھی ہے हाँ. اللہ تبار کا وطالعہ کرم فرمائے آمین کافر دعا بھی آندھی ہی مانگتا ہے اسے مانگنا بھی نہیں آتا نظر ابن خارث نے دعا کی آپ کیا مانگیں گے لائیے اگر قرآن حق ہے تو ہم پر پتھر برتا دے کے راہ را دے دے تو یوں مانگنا چاہیے تھا کہ اگر قرآن حق ہے تو ہم کو اس کے ماننے کی توفیق دے, دے دے لیکن دیکھیں دعا بھی انہوں نے کیا مانگی اپنے لیے خود ہی بد دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ درست مانگنے کی بھی توقیق دے مومن تو یوں دعا کرتا ہے جو دل بخشا ہے مولا بخش دے الفت محمد کی جو دل بخشا ہے مولا بخش دے اُل محمد کی جو آنکھیں دی ہیں دکھلا دے مجھے محمد کی سب کا خدا بندی ہے آئے نمبر تک سو چونتیس باہو اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں وما لهم اللہ <سسسس> اور انہیں کیا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اتیار نہیں اس کی اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان علم نہیں اللہ, اللہ. دیکھیے یا خدا کی قسم ایمان کی جان ہے اللہ کا کلام میرے گفتخا کی شان ہے اللہ کا کلام و ماں کان اللہ ہوں غور کریں ونتا فیم وی ایو جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کا کام نہیں کہ ان پر آزاد کرے وہ انتفی ہند جس پر قربان جائے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جیسی شان بیان کی ہے دیکھیے کافر اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں لیکن رو فرما رہا ہے وہ انتفی اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں جب آپ ان میں موجود ہیں تو ہم عذاب کیسے نازل کریں اللہ اللہ اللہ حقبہ قبیرہ وہ انتفیم میں جو عشق ہے ان تف میں جو بڑے سرکار علیہ السلام کی محبت ہے اس کو اس سمجھتے ہیں ہاں درج یہ دیا گیا کہ اے محبود صلی اللہ کا اعلیٰ لہ یہ لوگ اپنے منہ سے اپنی ہلاکت مانگ رہے ہیں مگر رب اس کے بعد وہ جو پر غیبی آسمانی آغام نازل نہیں فرماتا اس لیے کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں آپ کے ہوتے اگر ان پر عذاب آ جائے تو آپ کی رحمت کا ضہور کیسے ہو اور ان پر عذاب نہ آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں مومنین فالحین بھی ہیں وہ دن رات اللہ سے گناہوں کی موفیاں مانگتے ہیں ان کی دعا اختار کی برکت سے یہ کفار عذاب سے بچے ہوئے ہیں یہ تو دنیاوی عذاب کا حال ہے جہاں عذاب آخرت یا دنیاوی عذاب عادی وہ تو ان پر آ کر رہے گا کیوں نہ آئے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو مسجد حرام میں عبادات سے روکتے ہیں جو ایسی حرکتیں کریں وہ کیوں عذاب نہ پائے حالت یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد حرام کی پابندیت وہاں کے انتظام کے مستحق نہیں مسجد حرام کی تولیت اس کا اتحکا صرف مومن مسلمانوں کو ہے بہت پار یہ راج سمجھتے ہیں کہ اگر سے کے کچھ جانتے ہیں, ہیں انہیں پتا ہے کہ مسجد حرام آپ کے مسلمانوں کی تولیت میں ہی آئے گی دیکھیے میرے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے اللہ کی رحمت اللہ کی امان ہے حضور کی وجہ سے دنیا میں عام آزادی نہیں آتے جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر آزاد آئے وہ سب گناہ بلکین سے زیادہ آج ہو رہے ہیں مگر آج تمہاری آزاد نہیں آتے کیونکہ صرف حضور کی موجودگی ہے اور یہ بہت بڑی رحمت اللہ کی ہے سرکار پتہ فرمانے کے بعد بھی ہمیں موجود ہیں حضور کا فیضان آپ کی مثال سے بند نہیں ہوا اگر حضور بعد مثال ہم میں نہ رہتے تو عزاب الٰہی ہمارے پاس آ جاتا سرکار علیہ سلاق السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر یہ دلیل ہے وہ ہم اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر ہم تفکیل سے بیان کریں گے اس موضوع پر دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات اللہ اکبر انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندگی قبر فشر الفیات ہر جگہ میں عذاب سے عما رہیں گے کہ ہر جگہ ان میں حضور شریف فرما ہے ہر جگہ حضور ان میں جلوہ گھر ہیں ہاں اللہ کی رحمت کا اس کے عذاب پر ثبطت لے جانے اس پر غالب آ جانے کا ذکر ہے عیسائی میں ثقافت رحمتی علی غذبی کا بیان ہے ان کو خار پر عذاب آنے کے اسباب جمع تھے ان کا کفر و شرک ان کا نبی اور مومنوں کو نزا دینا ان کا شان الٰہی میں بکواس کرنا بکنا ان کا حرم شریف میں کابے کے خلاف میں سنگ ازب اور چار تمغم کے پاس اپنے لیے بدگوائیں کرنا ان سب حرکتوں کا تقاضا تھا کہ عذاب آ جائے مگر ایک ذاتی کریم جسے رحمت لال امید کہتے ہیں اس کی موجودگی کا تقاضا تھا کہ عذاب نہ آئے سب پر اسی ایک کا غلبہ ہوا اور عذاب نہ آیا انہی دو چیزوں کا ذکر ان دو حادثوں میں ہے کہا صرف اسے امان دیتا ہے جو اس میں داخل ہو جائے مگر گام مصطفیٰ کی امان عام ہے ہر دور و غریب کو ہر وقت امان دیتا ہے وہ ام کافی ہند اس لیے حضور کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے نہ کہ قابل کو کہا جاتا ہے قرآن کو بھی دامان مصطفیٰ سے ساری مخلوق قرآن کو بھی یہ نہیں کہا جاتا دامان مصطفیٰ امان سے ساری مخلوق ہر وقت فائدہ اٹھا رہی ہے صوفی کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے نہیں بلکہ ہم حضور سے ہیں مگر ہاں حضور ہم میں ہیں ہمارے دل و ایمان و جان ہیں ایسے ہی جیسے جسم میں جان جان سارے جسم کی محافظ حضور سارے عالم کے محافظ حضرت شیخ آفندی آپی السما فرماتے ہیں کہ عالم کا انتظام آپ کے وجود شریف سے پائے ہے کہ حضور مظہر ذاتی کبریاں ہیں عالم کی بقا کی دکثیر اس لیے اللہ نے آپ کو حضرت سارے سلام کی طرح آپ کو مان کر نہ رکھا بلکہ زمین پر رکھا نور آنکھ میں رہے دل پہلو میں رہے جان جسم میں رہے حضور ایمان میں رہے تو ان چیزوں کی بہار ہے زہر میں سب سے دو بڑا خود سے بڑی خدا حضار. ہے تیری ذات سے سارا تیرا باپ پر ارشاد فرما رہا ہے سور شریف نمبر پینتیس چھتیس انگل بائی تین فبو الْعَذَابَ بِمَا تم تخت کو لون اور کاگی کے پاس ان کی نمازیں نہیں مگر سیکھی اور تعلیم تو اب عذاب جگہ اپنے کا بے شکر اپنا مال خرچ کرتے ان للا عن اللہ کا فرو ان سے اونا اموالہ ہوں لیا سد ان سے بل ندین بے کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں تو اب انہیں خرچ کریں گے پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے پھر مغرو کر دیے جائیں گے اور کافروں کا اثر جہنم کی طرف ہوگا وہ سارے ارب کعبہ مذمہ کا طباع بالکل نمے ہو کر کرتے تھے مرد بھی عورتیں بھی اور بحالت طواف ہاتھوں سے تالیاں ہوں میں اونلیاں ڈال کر سیٹیاں بجاتے جاتے تھے ان حرکتوں کو بہترین عبادت سمجھتے تھے جس قبیلا ولی عبد الگار کے لوگوں کا یہ لوگوں کو کا وزیرہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا معظمہ کے پاس نماز پڑھتے تو یہ لوگ حضور کے دائیں دائیں جمع ہو جاتے کچھ تویاں بجاتے کچھ سیٹیاں اور اپنی اس حرکت کو عبادت اور باغی سے ثواب سمجھتے کہ ہم نے حضور کی نماز اپنی اس نماز میں چھپا دی ان سے متعلق یہ پہلی آئس حاضر ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے آیت نمبر پینتیس اور جنگے بدر میں لشکر کو پھال کا کھانا بارہ آدمیوں کے دن تھا جو وہ باری باری سے دیتے تھے ابو جہل اور اتبا شیبا وغیرہ وغیرہ جو تھے تو یہ سب کو دیکھتے ہی میں ہر شخص اپنی گاڑی پر دس اوٹ جدا کرتا تھا اور لشکر کفار کو کھانا دیتا تھا جنگ عہد کے موقع پر ابو سفیان نے بہت سے کفار کو کرائے پر جنگ کے لیے تیار کیا ان پر چالیس اوکیا سونا خرچ کیا ایک اوقیہ چالیس مستقال کا ہوتا ہے اور ایک مستقال ساڑھے چار ماشے کا تو ان لوگوں سے متعلق دوسری آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تو گفارے عرب اپنے کو کامۃ اللہ کا متولی اور اللہ کا دوست کہتے ہیں مگر ان کا اپنا یہ حال ہے کہ اپنے گھروں بازاروں میں جو حرکتیں کرتے ہیں وہ تو ایک طرف خود بیت اللہ شریف میں آ کر سیٹیاں تالیاں بجاتے نلد ثواب میں یہ حرکتیں کرتے ہیں اور ان حرکتوں کو نماز سمجھ کر اس پر اپنے کو ثواب کا مستحکل سمجھتے ہیں اب اللہ اصطفر اللہ ان تین حرکتوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا کہ آج اپنی پخر و تک کشی بدعملی کی وجہ سے دوسروں کا آذاب خود چکو ان کو پار کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام دشمنی کے جوش میں لوگوں کو سلام سے روکنے مسلمانوں کو بھی اسلام سے توڑنے کے لیے ہر طرح کا مال جھنگوں وغیرہ میں خرچ کرتے رہیں گے مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں گے اسلام کلے کھلے گا کے ان کے لیے ان کے خرچ کیے ہوئے زندگی اور نظامت کا باعث بنیں گے اور بڑے مسلمانوں کے ہاتھوں شکستیں کھائیں گے تیرے کے مقابل مغروب ہو جائیں گے مگر یہ حال ان کا ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر کافی رہے نیت آخر کار مسلمان ہو کر کامیاب ہوں گے اوپر اڑے رہنے والے جمع ہو کر دوست کی طرف آ جائیں گے وہاں ہمیشہ کا عذاب پائیں گے اللہ حضر. چنانچہ سورہ انفال شریف کی آیت آیت نمبر اللہ من فیسا فیب جمی الفید الحبو کی جہن الخافرون اس لیے کہ اللہ گزرے کہ اللہ دندے کو سکھنے سے جدا فرما دے اور نجاستوں کو تڑے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے وہی نقصان پانے والے ہیں تم فاطروں سے فرماؤ کو پاکارو ان تم سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں محافظ فرما دیا جائے گا اور اگر پھر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا یاد رکھیے مزکورہ کو پار یہ مذکورہ کرتے ہیں کہ یا کل قیامت میں دوگت کی کنارے اس لیے جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ خدیث آدمیوں کو طیب و باہر آدمیوں سے چھانڈ دے یا گندے برے کاموں کو اچھے نیک طیب کاموں سے چھانڈ دے پھر چھانڈ کے بعد بعض خبیثوں کو باغ کے ساتھ جمع فرما دے کی اپنی زیادتی کی وجہ سے سہ وجہ ہو جائیں ایک دوسرے پر پھر اس ساری بھیڑ کو دوگت میں ڈال دے اے محبوب یہ لوگ پورے نقصان میں رہے جو انہوں نے اپنی, اپنی اصلی پونجی بھی برباد کر دی اپنی زندگی کے لمحات گناہوں پر عقیدگیوں میں گزارے عمر کے لمحات خرچ کر دیے اعمال کا ذخیرہ جمع نہ کیا محبوب صبر اللہ علیہ وسلم اور اے اسلام کی تبدیل کرنے والے مسلمان طوفان کو تو یہ آئے یا ان کا یہ انجام سنا کر انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی بنا دے ان سے کہہ دے کہ اگرچہ تم ہر طریقے گناہ کر چکے لیکن اگر اب بھی تم اپنی مذکورہ حرکتوں سے باز آ جاؤ کفر چھوڑ کر ایمان فخر چھوڑ کر اختیار کر لو تو تمہارے سارے گزشتہ گنا شلک وقوف سب عملیاں سب مواد کر دی جائیں گی تمہارے گنا ہوتے ظاہر ہے کہ اللہ کی مفرت زیادہ ہے رحمت زیادہ ہے اگر تم ضد پر تو تم کو گزشتہ امتوں کے انجام کی خبر ہے کہ تمام گفال خار کو خاطر ناکام رہے اور ان کے مقابل مومنوں کو رب نے پکا و نصرت دی تو تمہارا تو بھی یہی انجام ہوگا نے واضح انداز میں ان کو یہ خبر دے دی ہے چنچے نو سپارے کے آخری دو آیتیں ہیں سورہ انفال شریف کی آیت نمبر 49 چالیس کی آخری دو آیتیں ہیں نویں سپارے کی ان دو آیتوں کا ترجمہ اور چند تفسیری نکات پیش کر کے انشاء ہم نوے سپارے کو اختتام کر لیں گے وقات ان کا حوف اور بشیر اور ان سے لڑوں یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے اگر وہ باز رہے تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے اور ان طو کام امن اور اگر وہ پھر تو جان لو کہ اندر تمہارا ماؤلہ ہے تو کیا ہی اچھا ماڑا اور کیا ہی اچھا مددگار آخری دو آیتیں تھیں یہ سورائے انفار شریف کیمبر ان انتالیس اور چالیس اور نویں سپارے کی آخری دو آیتیں پچھلی آیات میں شاد ہوا تھا کہ خدی کار کئی مومنوں سے الگ ہیں ان میں اتحاد و اتفاق ناممکن ہے اب کئی مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پپار پر جہاد کریں تاکہ خدیث کا زور ٹوٹے وہ کئی بندوں کو دبا نہ سکیں غلط خدیث کی ذات کا ذکر فرما کر اس کے احسان یا اس کے دفاع کی تدمیز کا ہے حضرت عروق ابن زبیر فرماتے ہیں ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمان کفار مکہ کے ہاتھوں سخت فطروں مصیبتوں اور زمائشوں میں مبتلا تھے ادا کی حضور علیہ السلام نے ہجرت کر جانے کا حکم دیا یہ مسلمانوں پر پہلا کچنا تھا پھر انصار مدینہ نے حضور کی ہار فری پر پہلی بیروا کی اس خبر پر کفار مکہ اور زیادہ جل گئے اور مکہ میں جو مسلمان بھاپی تھے انہیں اور زیادہ سسانے لگے حضور کی ہجرت کے بعد یہ کمزور مسلمان مکے رہ گئے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے وہ ان کے متعلق یہ آج قریمہ نازل ہوئی میرے پیارے اور مٹھے اسلامی بھائی دس یہ دیا گیا ہے اے جماعت صحابہ تم کو کار ارب سے جہاز کرتے رہو یہاں تک کہ اس مبارک خطے میں خفر و شرک باتی نہ رہے جس طرح کے وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا چھوڑ دیں یا قتل کر دیے جائیں اس قطعے میں صرف اسلام رہے یہاں سارا دن اللہ کا ہو جائے یعنی اسلام لیکن اگر بخار تمہارے حملے سے پہلے بھی کفر سے باز آ کر اسلام میں داخل ہو جائیں تو اللہ ان کو بہت ثواب دے گا ان کے سارے گناہ بخش دے گا کیونکہ رب ان کے سارے اعمال دیکھ رہا ہے اور اگر وہ اسلام نہ رہے اوپر پر اڑے رہیں تو تم جہاز پر تیار ہو جاؤ یقین کرو کہ تمہارا مددگار اللہ ہے وہ سارے مولاؤں سے بہتر مولا ہے مولاؤں کو مدد کرنے والوں سے سب سے زیادہ اچھی مدد اللہ کی ہے اللہ کا کوئی کسی غیر کی مدد کے حاجت مند نہیں تو میرے پیارے اور میڈیو اسلامی بھائیوں اسلامی قانون سے ملکی عرب میں شوائے اسلام کے دوسرا دین نہیں رہ سکتا گار عرب سے جزیہ قبول نہ ہوگا ان کے لیے دو ہی راستے ہیں قتل یا اسلام ملک عرب کے علاوہ باقی جہان باقی جہان میں جہاد کا مخصوص کفار کو, کو مٹانا کفر و شرک کو فنا کرنا نہیں ہوتا صرف کپر کا زور توڑنا محسود ہوتا ہے الحمدللہ لنہ تم با الحمد لندہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مشہور قریب رعب حشین صلی اللہ کا اعلیٰ کی کامل محبت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و مطالعہ کے فضل و کرم سے اس کے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ کا صدقہ یہ نواں سپارہ جو مکمل ہو گیا ہے آج اللہ تبارک مطالعہ اپنی بادہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے عامر اور اس سے خد اللہ تعالی جو بھی اس سے تمام لہکلیں سٹی ہیں پہلے سپارے سے لے کر نئے ستارے کی تخمیل تک اللہ تعالیٰ ان تمام دروس کو قبول فرمائے اور کی بخشش کا ذریعہ بنائے اب کل ہم دسمے کے بارے سے درس قرآن کا تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے آمین اللہ وما اللہ الحمد للہ نو سپارے ہمارے مکمل ہوئے اب آبائیوں سے اجتماع ہے کہ ناز شریف کرے فرما چند منٹ کے بعد انشاءاللہ اللہ کبارکا اگر اگر آباریوں نے کچھ سوالات کرنے ہوں گے تو ہم ان کے جوابات دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے ورنہ پھر کچھ اور ہم درج کا سلسلہ جاری کریں گے تو ابھی آپ آب ناشت شریف کلیم فرما دیں جی دن میں مدینہ تشریف آئیں اور جب ہم ہینڈ ریز کریں تو پھر ہمیں مائک دے دیجیے ٹھیک ہے پھر واپس تشریف چاہیے